عقائد میں سے یہاں پر آپ کے شامل تیسرا عقیدہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ بھی کیا ہے حق سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا اور لت بارک بتا سب مردوں کو اکٹھا کریں گے چاہے کسی کو قبر میں دفن کیا ہو یا کسی کو سمندر میں ڈوب کے مرا ہو یا یہ کہ اس کو کسی درندے کسی جانور نے کھا کے ختم کر لیا ہو لیکن لت بارک بتا سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر یہ کہ آپ کو کہنا تھا ایک اصول اور ضابطہ کہ جو امر عقلاً ممکن ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس پر اگر شاعری کی جانب سے یا مقبر ساجد کی جانب سے کوئی خبر آ جائے تو اب اس پر عمل کرنا بلا بھی لازم اور واجب ہو جایا کرتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے جب اول وجود بخشا ہے پوری کائنات کو جیسے کہ روبیہ اپنی نقل پر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جب ہڈیوں کو یوں ریزا ریزا کر کے بتایا تھا کہ کیا اللہ تبارک ہوتا ہے ان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تبارک میں فرمایا تھا خود یہ حلی کہ ہاں ہاں وہی ذات کے جس نے مرثبتوں میں پیدا کیے ہیں ویسے ابھی زندہ کر سکتا ہے اب تو پھر بھی کم از کم اس کے ذرات موجود ہیں پہلے تو جب وجود بخشت اس وقت کا کوئی نقشہ اور کوئی ذرا بھی موجود نہیں تھا تو اب جب عقلم یہ ممکن ہے تو مخبر سعادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی اور اس کتاب اللہ کی جو آیات اس پر سادت آ رہی ہیں جس سے یہ عقیدہ ثابت ہوگا تو اب اس پر ایمان لانا لازم اور واجب ہے بلا تعویل ٹھیک ہے تو یہ راقیدہ اس کا انکار کیا ہے فلا پر نے اس کا انکار کیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا یہ کیا ہے ممکن نہیں انہوں نے کس بنیاد پر یہ انکار کیا ہے وہ ان کا اپنا ہی ایک بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ کسی معدوم چیز کا دوبارہ اعادہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی چیز ایک بار معدوم ہو جائے اس کا دوبارہ اعادہ ممکن نہیں ہے اب اس کا جواب یہ کہ جو چیز معلوم ہو اس کا دوبارہ سے احادہ ممکن نہیں ہے اب آپ اس کو معدوم کہتے ہو یا نہیں اگر فلاسفہ اس کو معدوم کا احادہ کہتے ہیں یعنی ایک چیز بالکل بھی معروم ہو گئی اس کے بعد اس کا دوبارہ سے احادہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ ہمارا بنایا ہوا اصول نہیں ہے ہم اس کو عیادت المعدوم نہیں کہتے اگر فلاسفہ اس کا نام عیادت المعدوم کہتے ہیں یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو تو اس سے ہمارا کوئی فرق ہمیں کوئی نہیں پڑے گا کی? بات آ رہی ہے سمجھ نہیں تو ہم اس کا نام یادت المادوم نہیں رکھتے اگر فلاسفہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو کہتے بھی ہیں تو یہ صرف نام اور الفاظ کا فرق ہوگا باقی کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے پھر اس کے بعد دو اعتراض ہوتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مثلاً دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا لے دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے, دوسرے انسان کو کھا کر ہضم کر لے اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب دونوں کو زندہ کریں گے تو ان کے جو اجزاء کو لٹایا جائے گا یا ان میں روح کو لٹایا جائے گا تو وہ کس بنیاد پر ہوگا اب یا تو یہ دونوں کی طرف روح کا اعادہ ہوگا یعنی عاقل اور معقول دونوں کی جانب ٹھیک ہے جو کھانے والا ہے اور ایک جس کو کھایا گیا ہے جس کو ہضم کر لیا گیا اب یہ دو انسان ہیں اب آیا تو روح دونوں کی جانب ہوگا یا ایک کی جانب ہوگا اگر یہ دونوں کی جانب ہوتا ہے یعنی روح کو دونوں کی طرف لوٹایا جائے گا تو یہ مہان ہے کیونکہ روح ایک ہے اور اس کے جو اب جو جسم ہے وہ کیا ہے ایک ہے اور روح کیا ہے یعنی دو کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ ایک چیز کا آنے واحد میں دو جگہوں پر ہونا لازم آئے گا ایک تو دیکھیں ایک انسان نے دوسرے کو کھایا اور اس کو ہزم کر کے اپنے اجزاء بنا لیے اب ایک انسان جو دو ہے دوسرا بن گیا اب گویا کہ پہلا انسان بالکل ہی آپ جو کہ وہ ختم ہو گیا ہے وہ دوسرا ایک انسان بن گیا اس کے اجزا بن گئے اب جوارت روح ہو گئے وہ اس کی طرف ہونا چاہیے صرف ایک ہی کے اجزا ہیں دوسرے کے تو اجزا بالکل رہے ہی نہیں تو اب اگر دونوں کی طرف عہارت اور روح ہوتا ہے تو یہ محال ہے کیونکہ اس صورت میں ایک ہی چیز یعنی ایک ہی اجزاء میں دو روحوں کا لوٹنا لازم آئے گا اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ایک چیز آنے واحد میں یعنی ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتی یہ تو ناممکن ہے آپ کو بھی معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں اگر اس وقت موبائل ہے یا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے تو اس وقت جس جگہ میں رکھا ہو وہ یہی ہو سکتا ہے اسی روم میں ہو سکتا ہے یہی لیپ کہ یہی موبائل اس روم میں بھی اور ساتھ میں دوسرے روم میں بھی ہو ایسا ممکن نہیں ہے تو لہٰذا اگر ایک انسان نے دوسرے کو کھا لیا تو اب رو جو لوٹ رہی ہے اگر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے یہ پلاسٹر کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہے یعنی ایک چیز کا آنے واحد میں دو جگہوں پر ہونا لازم آئے گا اور یہ کیا ہے محال ہے اور اگر یہ رو ایک کی طرف لوٹتی ہے صرف اور صرف ایک ہی طرف لوٹتی ہے تو پھر بھی ہم تسلیم نہیں کرتے اگر تو دونوں کی طرف لوٹے گی تو یہ محل اور اگر دونوں کی طرف لوٹتی ہے تو آ... آ... نہیں دونوں کی طرف لوٹتی ہے تو محال اور اگر ایک ہی طرف لوٹے گی روح کا احاطہ صرف ایک ہی طرف ہوگا تو کہتے ہیں کہ اجزا اب روح کا تمام اجزا کی طرف لوٹنا نہ پایا گیا کیوں اس لیے کہ جب ایک ہی طرف لوٹ رہی ہے اس میں اس کے ہی اجزاء شامل نہیں ہے بلکہ اس نے دوسرے انسان کو بھی کھا کر اس کو بھی اپنے اجزاء میں لا دیا ہے اب گویا کہ ایک ہی مکمل اجزاء کی طرف یاد تو روح نہیں ہو رہا اس کا جواب کیا ہے یہ ایک سوال یہ ہے ایک سوال اللہ تب سرحم اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اعادہ ہے یعنی روح کا جو احاطہ ہے وہ احاطہ اجزائے اصلیہ کی طرف ہوگا اجزائے فضلیہ کی, کی طرف نہیں ہوگا یعنی جو اضافی اجزاء بن جاتے ہیں ان کی طرف نہیں ہوگا اجزائے اصلیہ کی طرف ہوگا اجزائے اصلیہ کیا ہے جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے جو مرتے دم تک اس کے اندر بہائنڈ ہی وہی اجزا موجود رہتے ہیں یعنی انسان کے ایک چھوٹا سا جسم ہوتا ہے اس کے جو اجزا پیدائش کے وقت پہ ہیں اور آخر وقت تک وہی اجزا رہتے ہیں سیم تو یہ ہے اجزاء اصلیہ تو یہ انسان کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے وہ انسان کے بڑھتے تو رہتے ہیں یعنی ان میں نشو ناد آتا رہتا ہے لیکن وہ بالکل سے معذوم کبھی بھی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ انسان ہے ٹھیک ہے اب جب ہماری مراد بھی یہی ہے کہ اجزائے اصلیہ جب مراد ہے جو شروع سے لے کر آخر تک باقی رہتے ہیں اب اعادت و روح اگر دونوں کی جانب ہوگا تو وہ دونوں کی جانب اجزائے اصلیہ کی طرف ہوگا جس انسان نے دوسرے انسان کو کھایا ہے عاقل کے اپنے اجزائے اصلیہ ہیں معقول جس کو کھایا گیا ہے اس کے اپنے اجزائے اصلیہ لہذا روح جو لوٹ رہی ہے وہ اجزائے اصلیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اب جو عاقل نے یعنی کھانے والے نے جس انسان کو کھایا ہے وہ اس کے اجزاء میں شامل نہیں ہوا بلکہ وہ فضلہ بن کر کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو اور ہماری مراد اجزاء کی طرف روح کا لوٹنا ہے لہٰذا اعتراض مارے نہیں ہوگا اعتراض مارے نہیں ہوگا دیکھیے گا ذرا کتاب والد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے آپ متن کو متن کے ساتھ ملائیے یعنی ابھی کے سبق میں صرف اور صرف آپ کا متن صرف اتنا ہے کہ ولبا کو حق بس ولبا کو حق یعنی دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی حق ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ولبا اب اس کی تعریف کرتے ہیں ان کی اٹھنا کیا ہے وہارت و تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو من القبور خبروں سے وہ کیسے قبروں سے مردوں کو زندہ کریں گے اے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اصلیہ کو جمع فرمائیں گے تو الارواح اور درائع یعنی کی گے؟ گے. ہے کیوں اس کا ماننا لازم ہے کیوں اس کا عقیدہ رکھنا لازم ہے فرسوں میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا میں نے بیان کی کل آپ کہہ کرے گا ان بشیدہ ہڑیوں کو بھی اللہ مرا جس نے ان کو پیدا کیا تھا پہلی بار کہتے ہیں کہ ہیں دلال دال ہے اچھا القاطیہ انا تفا گہ شریف اشتا ہونے کو بتاتے ہیں جو جسموں کو جمع ہونے کو بتاتے ہیں انا تفا بولتے ہیں یعنی گہا شریف اشتا جسموں کو جمع ہیں کرنے پلاسٹا پلاسٹا نے اس کا انکار کیا ہے بنا اندمی نہیں معدوم کا اعادہ منع ہے ببو ماںل ببلو جس کے کہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے جس کو دلیل کہا جائے کتنے کے پاس کوئی محتدی دلائے نہ تھے وہی ہے جو اصد تو بھی تو کوئی محتدی دلیل نہیں ہے جس کا کوئی اعتبار کیا جائے غیر لوگوں میں بال یہ ہمارے مقصود جو ہمارا عقیدہ ہے یہ اس کو کوئی ضرورت اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کا انکار کیوں یہ ان مرادنا انا اس لیے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ ان اللہ تعالی آگاہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے اجزاء کو انسان کے لیے پہلے اجزاء کو جمع کریں گے پھر وہی روحی ہے اور پھر اس کی طرف, کی طرف روح کو لوٹائیں گے سمیہ کہ آپ اس کا یہ نام نہ رکھے اور لہٰذا تو مافع کہتے ہیں کہ کسی بنیاد پر جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ احاطہ جو روح کو ہوگا وہ اجلائی اصل کی طرف ہوگا اس سے ایک احساس بھی صفا ہو جائے گا کون سا اعتراض کو ثابت ہو جائے گا ما وہ جو یہ کہتے ہیں کہ لو انسان انسان ان اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا لے کہ سارا جز امین جب وہ اس کا جز بن جائے تو پھر اب یہ اجزاء دو حالت خالی نہیں ہے ان ماں انداز یا تو یہ ایک دونوں میں روح کیا ہوگی لوٹے گی وا محال یہ محال ہے کیوں کہ شہ واحد کا آنے واحد میں دو جگہ پر ہونا محال ہے اور پھر کہاں جائیے کہ ان دو ارد میں سے کسی ایک میں کیا ہوگی وہ روح لوٹے گی آپ بس یہ کیا ہوگا یہ یہ دوسرا جو ہے وہ کے کی طرف کیا ہوگا معاد نہیں پایا گیا تمام اجزا کے ساتھ بدا لے کا یہ کس لیے اعتراض ثابت ہو جائے گا بدا لے گا کا تعلق وہ پہلے بار کے ساتھ, کے ساتھ. اس لیے انما هو یہ کہ جو روح کو لٹایا جائے گا جو معاد ہوگا اجزاء کا وہ صرف اور صرف کی ہی یعنی پیدائش سے لے کر آخر تک وہ کیا ہوں اجزا باقی آپ دونوں اختلاف کر سکتے ہیں زائد آخر آخر، آخر، یعنی کھانے والے میں جو اجزا آئے ہیں معقول کے وہ اجزائے اصلیہ نہیں ہیں بلکہ, بلکہ, بلکہ اجزائے اجزائے تناسب آج اس کا سبب آپ کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے فلاسفہ نے اس کا انکار کیا ہے ایک اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق کہ المعدوم یعنی معدوم کا احادیۂ بے ہی یہ ممکن نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی اور اجزاء اصلیہ میں کیا کریں گے روپ فرمائیں گے چاہے آپ اس کو کووم کو ہو یا یہ کہ معدوم نہ کہو پھر یہ کہ سوال ہے اور اس کا جواب سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو کھا لیتا ہے اب جو یادۂ روح ہوگا وہ کس میں ہوگا اجزا کی طرف اجزا میں یادیں روح کا تو اب چونکہ دوسرے انسان کے اجزا دیہن ہی پہلے کے بن گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یادۂ رخ کس کی جانب ہوگا اب ہر انسان کی طرف یا ثانی کی طرف اگر دونوں کی طرف یادۂ روح ہوگا تو یہ محال ہے کیونکہ ایک ہی چیز کا ایک ہی وقت میں دو جگہ پر ہونا ممکن نہیں ہے اور اگر ایک کی طرف لوٹے ایک کی طرف لوٹے گی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ادائی معلوم نہیں پایا گیا دوسرے نے بالکل پایا ہی نہیں گیا پھر سے پتا چلا کہ معذوم کا اعداد ہو ہی نہیں سکتا لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اعادہ جو موقع اجرائے اصل کی طرف ہوگا معقول جو ہے وہ آخر میں اجرائے اصلیہ نہیں بنا بلکہ وہ اجائے زائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک دیر سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توقع پتہ پر اللہ تبارک وطالعہ میں سب کے حام میں ہوں اللہ تبارک وطل سب کو خیر آپیت سے رکھیں سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور سب کو صحیح صحیح دل پر سمجھنے کی توقع رکھنا ہے یہ بھی اپنی